اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر امان لائے پھر جب اللہ کی رام انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا اللہ خوب ناؤ جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے